فریحل مخلف نبی مکآم خلاف رسول اللہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے جہاد میں جانے کے بعد خود پیچھے بیٹھ گئے اور حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ گئے وہ خوش ہوئے وہ ان فی اللہ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنے کو ناپسند کیا اور بڑے خوش ہوئے کہ اچھا ہوا اس گرمی میں ہم نہ گئے تو حضور جا رہے ہیں کیا جس کے دل میں عشق ہو وہ حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں ہوں اور آپ اللہ کی راہ میں مشقتیں برداشت کر رہے ہوں تو کیا عاشق اپنے گھر میں بیٹھ کر اس پر آرام کرتا ہے تو ایک مسلمان تھے وہ جہاد میں نہیں جا سکے تھے وہ جب گھر پر آئے تو پتہ چلا حضور تشریف لے گئے تو اس میں گرمی بڑی شدید تھی تو آپ نے اپنے گھر کے پاس ایک ٹھنڈی چھاؤں میں آپ بیٹھے ٹھنڈی چھاؤں کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کیا جاتا کہ چھپڑا بنایا جاتا لکڑی کا اور درختوں کے پتوں کا اس پر پانی ڈالا جاتا اور چاروں طرف زمین پر پانی ڈال دیا جاتا تو جو لو چلتی وہ لو ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر جب ٹھنڈک ان کے جسم کو پہنچی تو یہ رونے لگے اور کہنے لگے ہائے افسوس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا فوراً ہتیار لیے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضور کے پیچھے روانہ ہو گئے یہ ہے اس کے رسول ان منافقوں نے کہا وہ کالو وہ بولے لا تن ہر اس گرم موسم میں باہر نہ نکلو کل اے محبوب آپ فرمائیے نارو جہنم اشد ہر رن جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے تم رسول اللہ کی نافرمانی فرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو لو کانو یف <يَفْقَحُون> کاش کے وہ سمجھتے فل ید حقو بس چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنس لیں تھوڑے دنیا کے مزے کر لیں پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رونا ہے ول یب کو <قَثِيرًا> اور چاہیے کہ وہ خوب روئیں بعد مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان گناہ کو چاہیے کہ ہنسے کم اللہ کی بارگاہ میں معافی زیادہ مانگیں اور روئیں زیادہ بما ام بیما یہ اس کی سزا ہے جو وہ کام کیا کرتے تھے فعر رجاق الا فتح من ہو پھر اگر اللہ تعالی آپ کو لوٹا دے ان میں سے ایک گروہ کی طرف فستا ذنو کا لل اب یہ لوگ جو منافقین ہیں یہ جہاد میں نکلنے کی آپ سے آئندہ اجازت طلب کریں گے فقل خروجو ماغیہ ابدن تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اب آئندہ کبھی بھی ہمارے ساتھ تم نہ نکلنا اللہ تم سے ایسا ناراض ہے کہ اب تم پر جہاد میں نکلنے پر پابندی لگا دی گئی ولن تو قاتل ادوا اور ہرگز ہمارے ساتھ دشمن سے جہاد نہ کرنا تم جلیل و رسوا تباہ و و برباد ہو گئے انتی تم بال قدی اب والا بے شک پہلی مرتبہ تم گھر پر بیٹھنے پر راضی ہوئے فقو مالخالفین بس اب ہمیشہ کے لیے پیچھے بیٹھنے والوں میں ہو جاؤ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ایسے لوگ کی بزدلی ظاہر ہو گئی ان کا نفاق ظاہر ہو گیا انہیں فوج میں رکھنا فوج کو خطرے میں ڈالنا ہے ولا تسلی اللہ ماتا ابن اور ان میں سے کوئی مر جائے تو اے محبوب کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑیے گا تو منافق کی کافر کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں الاقوم اعلی قبری ہی اور ان کی قبر پر آپ کھڑے مت ہونا تو منافق اور کافر کی قبر پر جانا اور کھڑے رہنا بطور تعظیم یہ بھی جائز نہیں اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں تو مندروں میں بھی جاتے ہیں اور کافروں کی قبروں پر بھی جاتے ہیں پھول چڑھا کر آتے ہیں ان نہ کا فاروب اللہ و ہی بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا وہ ماتو اور اسی حال میں مر گئے وہ ہم فاسقون اس حال میں وہ مرے کہ وہ نافرمان فرمان تھے اولا تو جب کا ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے تو یہ خیال نہ کرنا کہ جب یہ اتنے نافرمان ہیں اتنے گناگار ہیں تو انہیں مال اور اولاد کی فراوانی کیوں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. انہیں ڈھیل دی گئی ہے اور ایک حکمت یہ بیان کی جا رہی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ان نما ان اللہ بہا فت دنیا یہ آیت کا مفہوم ہم پہلے بھی سن چکے کہ اللہ تعالی یہ مال دے کر انہیں دنیا میں اس مال کے ذریعے اذاب دینا چاہتا ہے یعنی دنیا میں اتنی مشقتیں مصیبتیں نے مال کے لیے برداشت کی پھر مال کی محبت ان کے دل میں اتنی رچ بس جائے گی کہ جب جان نکلے گی تو جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی وہ ترز کا اور ان کی جان نکلے اس حال میں ہم کافرون کے وہ کافر ہوں تو یہ مال اس لیے دیا گیا کہ اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی وہ مال کی مستی میں مست ہوں گے وہ عیدا ان اور جب ان پر کوئی سورت نازل کی جائے ان آ اس سورت میں یہ ہو کہ اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ وہ جاگید ما اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو اس کا من ہوں تو ان میں سے مالدار جو جہاد کی طاقت رکھتے ہیں وہ آپ سے جہاد میں نہ آنے کی اجازت مانگتے ہیں وہ قالو اور وہ کہتے ہیں ذرنا ہمیں یہیں رہنے دیجئے ہم جہاد کے لیے نہیں آتے نقم مال قائدین جو مدینے میں مجبور کمزور لوگ ہیں جو عورتیں ہیں جو جہاد پہ نہیں گئیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے یعنی انہوں نے باوجود طاقت کے جہاد نہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی صف میں داخل ہونا پسند کیا ردو بھی مال خوال قوالف سے مراد عورتیں ہیں وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی جو جہاد میں نہ آ سکیں عورتیں ان کے جیسا وہ بن جائیں مرد ہونے کے باوجود عورت بننے کے لیے وہ راضی ہو گئے جیسے ہمارے اس طرح میں کہتے ہیں کہ چوڑیاں پہن کا گھر بیٹھ گیا تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چوڑی پہن کے گھر پہ بیٹھتا ہے مراد یہ ہے کہ اس کی مردانہ قوتیں اور وہ شجاعت بہادری کے جوہر وہ نہیں دکھاتا اس میں وہ ساری خوبیاں ختم ہو گئیں جو مردوں کی ہیں وہ تو بھی ہیں یوں تو بڑے مرد بنتے ہیں لیکن عورتوں کے ساتھ مدینے شریف میں جہاد سے روگردانی کرتے ہوئے بیٹھنا اور کمزور بننا اور عورت بننا پسند کرتے ہیں وہ تو کلو یہ چیز ایسی ہے جو ہر عقلمند سمجھتا ہے لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ تو <قُلُوبِهن> ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی فہم لا یفق پس وہ سمجھ نہیں رکھتے لا الرسول نر رسول آمن لیکن رسول اور وہ ایمان والے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جاہدو بی اموالہم والیم و وہ اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں وہ الا خیرات یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نیکیوں پر درجات ہیں وہ الا اکم اور یہی لوگ کامیاب ہیں اعد اللہ لہم جنات ان تجریب ان تاشتی حل انہار اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرمائی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں خالدین افیہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ذالک الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے